گھر سے نکلتے وقت کی دعا قوت اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے